انہیں شعوری نہیں ہے بے یقینی ہے ایمان کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی معصیت ہے گناہ ہے ضلالت ہے گمراہی ہے اور گمراہی کی انتہا کے درجے بھی ہو سکتے ہیں الحاد ہے زندقہ ہے لیکن نفاف جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یہ در حقیقت آج کے دور میں اس کا اندیشہ اور خدشہ اگر ہوگا تو صرف ان لوگوں کو جن پر اقامت دین اور اظہار الدین الحق دین کنیہ کی فرضیت واضح ہو چکی ہو اس کے تحت وہ کسی جماعت میں شرکت اختیار کریں یا خود کھڑے ہو کوئی جماعت اور موجود نہیں ہے خود کھڑے ہو دعوت دیں لوگوں کو پکارے ایک اکیلا دو گیارہ دو آدمی بھی جمع ہو جاتے ہیں تو ایک امیر ہے ایک مامور ہے دو آدمی ہے تو ایک امام ہے اور ایک مامور اور مختدی ہے وہ جماعت کی شکل اختیار کریں لیکن یہ کہ ان تقاضوں سے اگر برید اور پسپائی ہوگی تو نفاق ہوگی اب آگے چلیے مدنی دور میں بھی ہم جائزہ لے رہے تھے کہ پہلے صرف لفظ برف استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ بقرہ وزو عہد سے قبل سورہ بقرہ نازل ہوئی اور سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی آیات تو ہم کل پڑ چکے ہیں آٹھ سے لے کر سولہ تک نو آیات بہت یہ اہم حصہ ہے لیکن یہاں پر فی الوب ہی مرود اللہ ہو سارا نقشہ ساری علامات سارے سمٹمز وہی ہے کہ جو منافقین کے ہیں لیکن ابھی لیبل نفاق کا نہیں لگایا گیا ان کے لیے منافق کی اس طرح استعمال بھی کی گئی کسی طریقے سے سورہ محمد کا مطالعہ کر رہے تھے اس کی ایک آیت کا تو ہم ترجمہ کر چکے تھے یہ آیت نمبر بیس ہے وہ یقول الدین احمد لزلت سورت اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان لائے تھے ایمان کے دعوےدار کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو گئی فیضا انزلت سورت المحکمت پھر جب ایک محکم صورت بالکل واضح صورت یہ محکم اور متشابہ کا فرق جو عال عمران میں کیا گیا ہے دو طرح کی آیات ہیں آیات محکمات آیات متشابات تو آیت محکمہ آگئی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورت الکتال ہے کتال کا حکم اس میں وارد ہوا ہے تو جب آیا وہ ذوق رافی اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا گیا رایت النزین فی قلو میں یم ضرور علیہ کا نظر من الموت تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں وہ بیماری ہے وہ روگ ہے وہی نامحکمی دل کی جن کی کیفیت کی تعبیر وہ ہے وہ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی کشی تاری ہو رہی جیسے آنکھیں پتھرا رہی اب خوف ہے بس دلی کے باعث ان کی کیفیت یہ ہے اب حسب النظین فی قلوب ہی اب اسی سورہ مبارکہ کی آیات ہے انتیس تیس اور اکتیس میں سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ تھا الق نے اللہ ماہو ہو کہ اللہ تعالیٰ باہر نکال کر نہ رکھ دے گا ان کے اس کینے کو ظاہر نہ کر دے گا ان کا پردہ چاک نہ کر دے گا لیکن وہی بات جو سورہ ان میں آ چکی تھی آزمائشیں اس لیے آتی ہے فلیال منم واہ الزین صدق ولیال منل کاظبین فلیال منم واہ الزین آمن ولیال منل یہاں پر کہا جا رہا ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ پردہ جو ہے پڑا رہنے دے گا اللہ تعالیٰ اور یہ ڈھکن ڈھکا رہنے دے گا نہیں ہم حسب النفی پلوبئی مرد یو خیز اللہ ہو ازغان ہو کیا انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کے اس روگ کو اس کی کو اس خب سے باطن کو نکال کر باہر نہ رکھ دے گا واضح نہ کر دے گا علم نشرہ نہ کر دے گا مبرحم نہ کر دے گا بلاؤ نشا رلا عرف کہوں بسیما غر نبی اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ان سب کا آپ کو مشاہدہ کرا دیتے اور آپ ان کو پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں سے یہ ابتدائی دور میں ابھی محسوس ہوتا ہے ان آیات سے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی تعین کے ساتھ منافقین کے نام نہیں بتائے گئے یہ ابتدائی سٹیج ہے ابھی بیماری ہے صرف نفاق کا لفظ جو ہے ابھی آ آب بھی نہیں رہا اگر ہم چاہتے ہیں ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں گے اور آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا دفاق ان کے چہرے کے اوپر موجود ہوگا نفاق لکھا ہوا جیسے کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کا فارا کہر لکھا ہوا ہوگا بلا تارفن نہ ہوں فی القول اور اے نبی آپ انہیں پہچان سکتے ہیں اب بھی ان کی گفتگو کے انداز سے وہ ملمے والی گفتگو ہوتی ہے چکنی چپنی گفتگو ہوتی ہے اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کا انداز بالکل انسان سمجھ لیتا ہے بلّاہ یا لمال اور دیکھو لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے امال کو خوب جانتا ہے صابرین اور دیکھو ہمارا تو یہ قاعدہ ہے قانون ہے ہم تو لازمن آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں دیکھ لیں مبرہ کر دیں الم نشرہ کر دیں ان کو جو حقیقت انجیہ کرنے والے امن کم و صابرین اور صبر کرنے والے ہیں وہ نبل و اخبار کم اور ہم تمہاری ساری خبروں کو پوری طرح اس کی جانچ پرکھ کر لیں گے تمہارے دعووں کا اور تمہارے قول کا پورا پورا حساب لے لیں گے تو سورہ محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لفظ نفاق نہیں آیا لفظ نفاق آ رہا ہے پہلی مرتبہ سورت الفال میں سورت الفاق کی آیت وہاں پہ لگا دو سورت الفال سب کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تو گویا کے غزوہ بدر کے بعد پہلی مرتبہ قرآن مجید میں مکی دور میں لفظ منافق استعمال ہوا ہے یقول المنافق ان حایت نمبر انچاس ہے یہ جبکہ کہہ رہے تھے منافق لوگ وزین فی کلو میں اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا اب دیکھیے یہاں ان کو بریکٹ کیا گیا ہے یعنی ابھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا مرض ابھی صرف زوف ایمان کے درجے میں تھا ابھی وہ نفاق کی حد تک نہیں پہنچا تھا لیکن اب کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو چکے تھے کہ جن کے اب وہ مرض جو ہے زوف ایمان سے آگے بڑھ کر نفاق کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے یہ گویا کہ غزم بدر کے بعد یہ ارتقائی مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس یقون المنافکون اب النزین افی قروب ہی مرم الغر انہوں نے کہا ان لوگوں کو تو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا ترجمانی ہوگی ان لوگوں کی مت مار دی ہے ان کے دین نے انہیں کچھ ہوش ہی نہیں اتنا بڑا پاگل پن ہے بقول ان کے معاذ اللہ کہ یہ نہتے آپ کے علم میں ہوگا غالبت کہ غزب بدر میں تین سو تیرہ میں صرف آٹھ صحابہ کے پاس تلواریں تھیں تلواریں تک نہیں ہے اور یہ تین سو تیرہ جو ہے ایک ایک ہزار جو ہے آہن پوش جن کے پاس سو گھوڑوں کا تو ایک نشانہ موجود اور ان کے مقابلے میں جانے کے لئے تیار ہیں تو یہ لوگ غل رہا علاحدین ان لوگوں کی تو مت مار دین کے دین یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آیا تھا ادو منو کما امن صفہا کیا ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں اور احمدوں کے معنی انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں یہ تو دیوانے ہیں پاگل ہو گئے یہ تو فینٹکس ہیں انہیں کوئی ہوش نہیں ہے مماط وکل اللہ فلم اللہ عزیز الحکیم ان بدبختوں کو کیا معلوم اس حقیقت ایمانی سے انہیں کہاں تعارف حاصل ہوا جیسے کہا اکبر نے کہ گزر ان کا ہوا کب آدم اللہ اکبر میں وہ تو عالم اللہ اکبر میں کبھی گزر ہو تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مما یہ توقل اللّہ فین اللہ عزیز الحکیم جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے تو اللہ تو زبردست ہے جو اس پر اعتماد کرے وہ کبھی بھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیتا اس کے ٹرسٹ کو بٹرے نہیں کرتا وہ عزیز ہے زبردست ہے اور حکیم ہے اور اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر ان آزمائشوں کے ذریعے سے واضح ہو جائے کہ کون حقیقت مومن ہے اور کون یہ جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے آگے چلیے ایک سال بعد غزبائے بدر کے آپ کو معلوم ہے ایک سال ایک ماہ بعد غزب اہت واقع ہوا وہاں پھر سورہ آل عمران میں اور سورہ آل عمران میں بھی صرف ایک جگہ لفظ نفاق آیا ہے لیکن اب لفظ نفاق آیا ہے فی الو میں ہی مرد ان کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا اب یہ مرد جو ہے مدینے کے ان لوگوں میں وہ اب آگے بڑھ کر یہ اب مرض لفاق کی معین شکل اختیار کر چکا ہے یہ آیات نمبر 166-167 ہے وبا صابقم یومر تقل جمہان فبیز نلہ اور دیکھو مسلمانوں جو کچھ تم پر واقع ہوا جو مصیبت آئی جو تکلیف آئی اس روز جس روز کے دو جس کر آپس میں مٹھے جن کی ہوئی مقابلہ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا اللہ کے عزم سے ہوا بھلے یہ عالم اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے حقیقی مؤمن۔ کن میں ہے صبر اور صباط اور استقلال کون دبے رہنے والے ہیں کن میں استقامت ہے تو یہ جان لینا چاہتا ہے اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے ولے آلم الزینہ نافقو اور تاکہ جان لے اور کھول دے اور واضح کر دے کہ کون ہے وہ کہ جو نفاق میں مبتلا ہو چکے وکیل الحمتال اور قاتل اوفی سبیر اللہ اور جب ان سے کہا گیا تھا آؤ بھائی اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لو اب فعو یا کم سے کم وفا تو کرو اب تو مدینے کے اوپر یہ آفت آ چکی ہے یہ تو جنگ جو ہے تمہارے گھروں پر پہنچ چکی ہے اب اتفا لم و تال اللہ تبا ناکم انہوں نے کہا اگر ہمارا خیال ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے یہ جنگ منگ کچھ نہیں ہے یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے یہ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ حاجرین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ و تعالی عل اجماعین انہیں کے بھائی بندے جو آئے ہیں ان کی کوئی آپس کی جو ہے بات ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں ہوم لل کفر یوم اکرب ون ہوم لل ایمان اب یہ بہت نوٹ کیجئے وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے کہیں زیادہ قریب تر تھے یہ گویا کہ اب ایمان سے کفر کی طرف تدرینی جو ترقی ہو رہی ہے یا پسپائی ہو رہی ہے ترقی کے بجائے تنزل کہنا چاہیے اس کا یہ مرحلہ درمیانی آیا ہے کہ ابھی کفر کی آخری حد کو نہیں پہنچے ہیں لیکن یہ کہ یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے اس روز حملی کفر یوم اکربن امان یقول بے افواہ سفی قلو بے یہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اللہ عالب اما یک تمول اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں یہ سورہ آل عمران تک گویا کے سنتین ہجری میں یہاں تک معاملہ پہنچا تھا اس کے بعد جو آیا ہے یہ نفاق کا مضمون مکی صورتوں میں سورہ نساء میرے نزدیک مفصل ترین جو مباحث آئے ہیں نفاق کے وہ سورہ نشا میں ہیں لیکن یہاں میں تفصیل سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا میری جو ایک کتاب ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا تجزیہ اجمالی تجزیہ اس میں یہ بحث پوری موجود ہے جن کو دلچسپی ہوا مطالعہ کر لیں میں صرف یہاں گنوا دوں گا کہ سورہ نساء میں نفاق کی تین بنیادیں بیان کی گئیں یا تین اقسام کہہ لیجیے تین اسباب سے ان کے اندر نفاق پیدا ہوا ایک یہ کہ حضور کی ذاتی اطاعت ان پر بہت شاک تھی جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے آ چکا وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے حکم کیوں دے رہے ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی قرآن میں حکم آئے گا تو ہم مان لیں گے آپ کی بات کیوں مانیں گے تو یہ جو شخصی اطاعت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت لازم صرف قرآن نہیں بلکہ جو حکم وہ دے رہے ہیں ماتا کم الرسول ومانحا ہو فلتا ہوں جو تمہیں رسول دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ مما ارسل رسول اللہ بزل یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے کہ رسول کی اطاعت شخصی جو ہے ایمان کا لادمی تقاضا سب سے زیادہ تفصیل کی سورہ نسا میں آیا ہے اس لیے کہ منافقین پر یہ بہت بھاری تھا دوسرے یہ کہ تال جان اور بال کا جس کے اندر اندیشہ ہے وہ اس کے ضمن میں اور تیسرے ہجرت کے ذمن میں آیا کہ ہجرت بھی منافقین پر بڑی بھاری تھی اور اس نے بھی نمایاں کر دیا تھا یہی بات فرما دی گئی کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں مسلمانوں تمہارا ان سے کو ان کا ایمان مشکوک ہے بلکہ یہ کہ جن قوموں میں سے یہ ہیں اور یہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں اگر ان سے تمہاری جنگ ہو تو یہ بھی بچیں گے نہیں بلکہ ان کے خلاف بھی تمہارا اقدام ہوگا یہ بڑے تفصیل باعث سورہ نساء میں آگے بڑھ کر یہ نفاق کا مضمون مکی صورتوں میں پھر اپنی اصل زینت کو جو ہے اپنے نقطہ بوج کو وہ سورہ توبہ میں ہے اس لیے کہ غزوہ تبوک وہ معاملہ ہے اصل میں کہ جس میں یوں سمجھیے کہ قتال کا معاملہ جو ہے جنگ کا معاملہ وہ شدید ترین آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کو پیدا کر دی چار اس کے پہلو ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی اس طرح جمع نہیں ہوئے تھے نمبر ایک وقت کی سپر پاور کے ساتھ اب ٹکراؤ ہے اس وقت تک تو مقابلہ ہو رہا تھا اندرونی ملک جیسے ار ان کے افواج ہوتی تھی ویسے ہی ریگولر فوجیں جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہے اب رومن امپائر اس کی اسٹینڈنگ آرمیز تربیت شدہ اس کے ساتھ مقابلہ اور لاکھوں کی تعداد ہو اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ کا مقابلہ پیش آ گیا تھا غزوہ موتھا میں ادھر تین ہزار مسلمان گئے تھے ادھر ایک لاکھ آدمی تھا تو اس اعتبار سے غزوہ تموک جو ہے سخت ترین آزمائش کہ اب تو براہ راست کلم کھلا اعلانیاں حضور جو ہے سلطنت روما کے خلاف اقدام کر رہے ہیں نمبر دو شدید گرمی کا موسم انہوں نے کہا لاطن فروفل الحر کل نار و جہنم آ شب دو وہ کہتے تھے کہ اس گرمی میں مت نکلو مت ماری گئی ہے تمہاری اتنی شدید گرمی اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم تیسری بات یہ کہ نہایت طویل سفر ایک تو ابھی تک جو جنگیں ہو رہی تھی مدینے سے باہر نکلے صرف بدر تک چلے گئے یا مدی ہی کے ارد گرد جو ہے غزوہ عہد ہوا وہیں ہوا غزوہ احزاب ہوا وہیں ہوا یہاں معاملہ جو ہے آگے چل کر معاملہ جو ہے بہت لمبا سفر ہے اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے لیے جو ہے مسلمان تقریباً تین سو پونے تین سو میل کا سفر انہوں کیا اور یہ سات سو میل کا سفر ہے جو کر رہا ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس کو جیش العلا کہتے ہیں نہایت جو ہے اس وقت تحت کیفیت کی ہے اجناس نہیں ہے راشن نہیں ہے پھر یہ کہ فصلیں تیار ہیں اب اگر سب لوگ یہاں سے نکل گئے کون کھجور کی فصل اتارے گا وہ فصل جو ہے وہ تو درختوں کے اوپر ہی ختم ہو جائے گا گویا کہ جتنے پہلو ہو سکتے ہیں آزمائش کے وہ سارے کے سارے جمع کر دیے گئے لہذا جس کے دل میں نفاذ جس درجے میں بھی تھا وہ سامنے آ گیا کھل کر آ گیا زبانوں پر آ گیا اس حوالے سے یہ ہے کہ نفاق کا جو آخری مضمون ہے چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت آئی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لو ان تستغفر لہو سبری نمر رتن پلائی افسروں اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا یہ سختی اور پھر یہ کہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی آئی ہے جو سورج تحریم میں بھی ہے چونکہ مدنی صورتوں کے تو تمام مضامین کا مکمل خلاصہ ہے یہ جو دس صورتیں ہیں سورہ حدیث سے سورہ تحریر تک چنانچہ وہ آئے بعین ہی انہیں الفاظ سے سورہ تحرین میں بھی آئی یا النبی الكفار والمنافقین اول منافی تینوز اگابن سلمسی یہ سورہ توبہ بھی بعین ہی اری الفاظ سے سورہ تحریر میں بھی بعین ہی عی الفاظ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجیے منافقوں سے بھی اور کافروں سے سختی کیجیے ان پر نرمی نہ کیجئے آپ کی جو طبی نرمی ہے اس سے یہ فائدہ نہ اٹھانے پائیں پائے سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانا تو آخری جو ہے وہ جانب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے بہرحال یہ ہے اصل میں وہ مضمون کہ جو اس صورۂ مبارکہ میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے البتہ باقی اکثر مدنی سورتوں میں یہ مضمون نفاق کا موجود ہے سورہ اذاب میں ہے سورت الفتح میں ہے اور یہ جو سورتیں ہیں سورت الحدید میں ہے سورت الحسر میں ہے سورت التحریم میں, میں ہے لیکن یہ جو اس مضمون کا کلائمکس ہے جو اس کی چوٹی ہے وہ در حقیقت اس کا خلاصہ سورہ منافقون میں ہے وہ سورہ منافقون کے جس کا اصل درس اب ہمارے اس منتخب نصاب کے ضمن میں ہم جس مقام پر پہنچے ہیں اور یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے یہ در حقیقت اسی صورت المنافقون کے لیے اس کے درس کے لیے تبحیح کے طور پر تھی اب ہم اللہ کا نام لے کر سلسلے بار مطالعہ سورہ منافقون کا شروع کرتے ہیں سورہ منافقون کی تین آیات آج بھی میں نے تلاوت کی ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم اس, کا اس کی تلاوت جو ہے کرتے رہے ہیں لیکن یہاں یہ کہ چونکہ اب ہم سورت کا مطالعہ کرنے چلے ہیں لہذا اس کے ذمن میں بھی تین تم باتیں ہیں پہلی بات تو نوٹ کر لیجیے صرف یاد کرا رہا ہوں کہ سورت الجمع جس کے متصلن بعد یہ سورت المنافقون آ رہی ہے مصف میں بھی اور ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ آپس میں انٹر لاکڈ ہے یہ آپس میں جوڑ دی گئی ہیں جیسے ریل کے دو ڈبے ہوتے ہیں جن کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور میں نے ارض کیا تھا کہ اس کی ایک مثال ہے پرانے مجید میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ والدا اور سورہ کحف کی پہلی آیت الحمد للہ خطاب ہے گویا کے سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے اس حکم پر کہ کہیے کہ کل ہم کل شکر کل اللہ کے لیے اور سورج کاف شروع ہو رہی ہے الحمد للہ کے کلمات سے کہ کل حمد کل شکر کل سنا اللہ کے لیے ایسا ہی معاملہ یہاں ہے کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت کیا تھیارت ان ترکو کائمہ اے نبی آپ خطبہ دے رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب دیکھا ایک کاروبار کا معاملہ یا یہ کہ بات مکمل کرنے کے لیے کچھ کھیل تفریح کھیل تباشا تو آپ کو کھڑے چھوڑ کر وہ ادھر متوجہ ہو گئے اور میں عرض کر چکا ہوں سورج جمعہ کی اس آخری آیت کے درس کے ضمن میں کہ اصل میں یہ منافقین کا معاملہ تھا اسی لیے اب جو بات ہو رہی ازا جا کل اس وقت وہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور سورت المنافقون شروع ہو رہی ہے وہ حاضر ہوئے ہیں اور گویا کے ایک معذرت خانہ انداز کا نقشہ ہے نشر و انقل رسول اللہ اللہ جا کل منافقون کل تو یہ دونوں آیات جو ہیں سورہ جمعہ کی آخری اور سورہ منافقون کی پہلی یہ گویا کے آپس میں ان دونوں صورتوں کو جوڑ رہی ہیں یہ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی آپ تلاوت فرماتے تھے کبھی تو یہ جمعے کے روز فجر کی دو رکعتوں میں ایسا ہوتا تھا اور کبھی یہ کہ آپ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون حالانکہ مضامین کے اعتبار سے جوڑا جو ہے وہ تو سورہ جمعہ جو ہے وہ جوڑا ہے سورہ صف کا اور سورہ منافقون جوڑا ہے سورت التغابن کا لیکن چونکہ یہ چار سورتیں بہت مربوط ہیں اس پر تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں اور اس وجہ سے اس میں دو جوڑوں کو انٹر لاک کرنے والے در حقیقت یہ آئے ہے اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول اختیار کیا کہ یا تو جمعے کی فجر کی نماز میں چونکہ دو طرح کے معاملات تھے یا سورہ سجدہ پہلی رقت میں اور سورت الدہ دوسری رقت میں یا سورہ جمعہ پہلی رقط میں اور سورہ منافقون دوسری رقت میں اور یا پھر عین نماز میں وہاں بھی دو طرح کے معاملات ہیں یا تو سورت العلا پہلی رقت میں اور سورت الغاشیہ دوسری میں اور یا یہ کہ سورت الجمہ پہلی رقط میں اور سورہ منافقون جو ہے دوسری میں اب اس میں غور کیجیے کہ مشترک جو ہے وہ یہی دو سورتیں ہیں کہ کبھی فجر میں اور کبھی جمعہ کی نماز میں آپ ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ پہلی بات تمہیدی مدامین میں سے سامنے آ گئی کہ ان دونوں صورتوں کو ایک طرح سے انٹر لاک کر دیا ہے جوڑ دیا ہے ان دو آیات نے جو سورت جمعہ کے آخر میں آئی جس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے اور سورت المنافقون کی پہلی آیت میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں حضور کی خدمت گویا کے معذرت کرنے کے لیے اور معذرت خانہ انداز دیے ہوئے بارک اللہ علی و نا کمف ال قرآن و نفانی ویا کمبل آیات مسجد کیلحیم